حاف بار ثبوت اشارے کے خماض کی عطنی السلام یا تو پارت و تمبے ببا خیبانی بھی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پھر شکریہ بھی لئے صلی اللہ علیہ وسلم ما بسلام آجو فرد علی شرائطا فرد سلام کو پیشارے سا اللہ سبھائی شرائط اللہ فرد علی شرائطا انہیں بین ددون دو, دو تکالم نا فرد بانی فقار لا آلم اللہ انہا خار اشار بی اس بی ندا سکر اشار بی اس بیہی احناب سکرکی کتبرہار کمونیشن ہو کہ جی اشارہ لسلام یا شارا دفاح سلام بل جائزہ ملاگل کنگ کسم چھ رد سلام بلند کر, کر, بل کر دے بے اشارہ منصوبر دے دے ورد دین اشارتا وقال لا عالم الا انہو او دام کی اشارینا مراد اشارت چعننہو بھی دار چیزا اشارت رد صلات اور بکرسلام نباب بے رد صلات بالقور گئی وہ مانزی کی کہ اکمون منبو اسید گرزا قدق قبلیل قلم الناس نے بھی الباب الباب ان اور ان واقعے میں ہمارا بارہ فلک نبی ودال ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا دار ہے کہ ناون و مجد کو بعد کو بعد تو نے میرے سما چلا نے مجد کو اور مجخبر شلا نبی علیہ السلام سلام اتوارت گو اشارے سے قال سلمون علیہ ان قبا ورو وہ بھی صلات طالب شروع بھی دی ہیں مسجد خبا والا ہوگا یہ سیراب معلوم ہے صحیح رزن ہوئے حضرت عمروہ تمہاری میگی چمتاار اس بلال بن وہدیہ دا ابھی جاگنا دے تے پھر تراث پادھی چتاں صحیح وہ دلل حدیث اے کہ حدیث سے صاحب دے کہ حدیث سے بلال بن وہدیہ ان دی صحیح ترمذی ہوئی دا ما فرض با صحیح دی والی یا لکھے کہ حدیث صاحب غیر تو حدیث میں بے واقع ہے وہ عبداللہ بن عمر دا داڑے ہوئے واقع حدیث غیر دا واقع حدیث سے بلال بن رواندا محبت محبت روان کر